شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو کل میرے پیغمبر ان سے تیسرا سوال کر ممبے یدی ہی ممبے تو کلے شہین یہ تو بتاؤ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ان سے پوچھ میرے پیغمبر ممبے یدھی یدی ہی ید کس کو کہتے ممبے ملکو تو بادشاہی کلے شعل کل شعین ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں واہ وجیرو وہ پناہ دیتا ہے وہ بچا لیتا ہے ولا یجارو جی اگر وہ پکڑ لے تو کوئی بچا نہیں سکتا وہ بچا لیتا ہے اور اگر وہ پکڑ لے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا بتاؤ بتاؤ یہ کون ہے ان سے تم کہیں گے کہ یہ کون ہے اللہ من ملکو تو کل <تصفح> یہاں کھوٹی قسمت کھڑی کون کرتا ہے اللہ اکبر اللہ کو لیکن یہ کلمہ گو ہیں یہ اہل سنت وال ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کو تو مشرق نہیں کہنا چاہیے اور ہم بھی ان کو کچھ نہیں کہتے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جن کو قرآن نے کیا کہا ہے مشرق وہ کیا کہتے تھے کہ ساری بادشاہی ہر چیز کی کس کے ہاتھ میں وہ پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر وہ پکڑ لے تو کوئی اس کی پکڑ سے چھڑا لے نہیں ہو سکتا تو آگے سے میرے پیغمبر یہ کہیں گے ہاں ہاں یہ صفت اللہ کی ہے کل تو میرے پیغمبر کہے, <تُسْحَرُون> تم پر پھر جادو کر دیا گیا اگر یہ ساری باتیں مانتے ہو تو شیرک کیوں کرتے ہو اگر یہ ساری باتیں مانتے ہو پاگل ہو گئے ہو تم پر جادو کر دیا گیا ہے کہ تم ہماری بات کو تسلیم ہو? نہیں کرتے. یہ کہتا ہے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا <سلام> یہ پاکستان کا رہنے والا ہے نا میں ابو جال کا بیان کر رہا ہوں وہ کیا کہتا تھا؟ خدا جس کو پکڑے تو چھڑا <سلام> کوئی نہیں سکتا وہ پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ صورت مومنون سے میں نے آپ کو دکھایا اب آئیے ایک بات ہم یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ کی صفتوں کے قائل ہیں اللہ کی صفات کو وہ لوگ مانتے ہیں خالق مالک رازق موہی ممیر زمین آسمان کا مالک عرش کا مالک ارش کا رب ساتوں آسمانوں کا رب وہ اللہ کو مانتے ہیں شاید وہ اللہ کو پکارتے نہیں ہوں گے تو آئیے ذرا دیکھیں جی قرآن پاک کی ایک جگہ آپ آئیں جی سورت کا نام ہے سورت انفال جی بتیس نمبر 163. ایک سو تریسٹ ایک چھ تین ایک چھ تین سورت کا نام سورت انفال بالکل نیچے والی دو سطروں پہ آ جائیے بالکل نیچے سطروں پہ آ جائیے آیت نمبر ہے جی بتیس کالو انکان فَعَمْتِرَ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ عَوِئِتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وَعِذْ قَالُ اور جب مشرقین نے کہا کب کہا جب بدر کی طرف نکر رہی بدر کے میدان کی طرف نکر رہی جنگ کے لیے آ رہی اس وقت وہ غلافِ کو پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے ان کے اس کہنے کا دعا مانگنے کا تذکرہ کیا سنیے کیا کہتے ہیں مشرقین مکہ اللہ کون دعائیں مانگ رہا, رہا اللہ اے اللہ انکان حاض وہ تیرا نبی اگر سچا ہے وہ قرآن اگر سچا ہے جو پیغام وہ پیش کرتا ہے اگر وہ سچا ہے من اندک تیری طرف سے فام فا تیرا علینا حجاراتا من السما ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے ہمیں مار دے ابھی تینا بھی عذاب الیم یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے اگر وہ سچا نبی ہیں قرآن سچا ہے کتاب سچی ہے نبی سچا ہے تو مولا ہم پہ پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے دعا مانگ رہے ہیں کس سے اس کے باوجود کیا ہے؟ اللہ اللہ کے قائل پھر مشرک اللہ کی سفتوں کے قائل پھر مشرک اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں پھر مشرک. چنانچہ میں آئیے. ایک آیت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میں جب صورت یونس میں نے شروع کی تھی تو یہ آیت میں آپ کو سمجھا چکا ہوں لیکن آج کچھ نئے آدمی آئے تو وہ ذرا اس کو سن لیں گے جی سفر نمبر ایک سو نبے پہ آئیے جی. سورت کا نام صورت یونس ہے اور سورت یونس کی آیت نمبر ہے بائیس جی یہاں بھی آخری دو سطروں پہ آ جائیے جی. آخری دو سطریں ہیں ان پہ آئیے جی کھولیں آپ نے سنیے جی ذرا غور سے هو یسیرکم ریول وہ اللہ ہی ہے نا هو اللہ ہی ہے نا یسیرکم جو تمہیں سیریں کراتا ہے اللہ ہی ہے نا جو تمہیں سیرے کراتا ہے فل برے خشکی میں وال باہر اور سمندر میں خشکی میں چلتے ہو سمندر میں کشتیوں پہ چلتے ہو اللہ ہی ہے نا جو تمہیں سیرے کراتا ہے حتی ازا فل فل کے یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں اے مشرقین مکہ یہاں تک کہ جو جب تم ہوتے ہو کشتی میں وجرہ بھی ہند بری اور وہ کشتی ان کو لے کے چلتی ہے خوشگوار ہوا کے ساتھ ہوا موافق ہے سمندر کی لہریں ٹھہری ہوئی ہیں ہوا ٹھیک ہے معقول ہے کشتی میں بیٹھے ہیں فارے ہوئے بھی ہاں خوش ہوتے ہیں خوش ہوتی ہیں ہوا موافق ہے سمندر کی لہروں پہ سوار ہے جا ہن ہن اچانک آ گئی ہوا اچانک آ گئی ہوا دو تیز لہریں اٹھنے لگی کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی و جا موجو اور لہریں آنے لگی من کل مکان چاروں طرف سے ادھر سے لہریں اٹھی اِدھر سے لہریں اٹھیں اِدھر سے لہریں اٹھی وَزَنُّوا اور مشرکین نے سمجھا انہم اُہیتبہم وہ گھیرے گئے اُہیتا احاطے سے احاطہ کر لینا اور مشرکین نے سمجھا انہم اُہیتبہم ان کو گھیر لیا گیا وہ مصیبت میں پھنس گئے داو اللہ داو اللہ لگے پکارنے کس کو مخلصین خالص لگے پکارنے اللہ کو لہ جئی اگر تو ہمیں نجات دے دے من حاضی اس مصیبت سے لنکو نن من شاہ کے رین بھی وہابی بن جاواں گے لنکو من شاہ ہم بھی موحد ہو جائیں گے توحید مان لیں گے نجات دے دے میرے اللہ اللہ فرماتے فلما انجا جب اللہ نے ان کو نجات دے دیبنا فل ارض بغیر الحق تو بغیر دلیل کے زمین میں لگے شرارتیں کرنے اور بہر کے کہتے ہیں او چھڑو جی حضرت ابراہیم مونڈا ماریا تے کشتی نکلی حضرت ہوبل پہنچے تے کشتی نکلی نا لیکن این کشتیوں میں گھر کر لس کس کی کرتے ہیں پھر کیا ہیں ڈھونڈنا چاہیے شرکت نہیں ڈھونڈنا چاہیے ایک جگہ آخر میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد ختم کرتے ہیں پینسٹھ جی آیت نمبر بی 65 پارا اکیسواں جی پارا اکیسواں جی سفر تین جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے سورت کا نام سورت انکبت ہے جی لیکن آپ اس صفحے کو کھولیں گے تو اوپر صورت الروم روم لکھا ہوگا جی کیونکہ نیچے سے صورت روم شروع ہو رہی ہے آپ مغالتے میں نہ رہ جائیں اوپر صورت روم لکھا ہوا ہے لیکن ہے سورت ان کبوت سورت انکبوت یہاں ختم ہو رہی ہے جی فیضا را کے پس کے جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اللہ۔ پکارنے لگتے ہیں کس کو مخلصین اللہ الدین خالص پکار سارے معبود بھول گئے سارے بت بھول گئے حضرت ابراہیم اسماعیل لات منات عزہ مناف غبل سارے بھول گئے دعو اللہ مخلصین پکارتے ہیں اللہ کو کس طرح کی پکار کون جزاک اللہ کون پکار رہے ہیں مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے دعو اللہ مخل سین اللہ لہ الدین پس جب اللہ نے ان کو نجات دے دیبر کنارے کی طرف خشکی کی طرف ازا یشر کل یوشر وہاں کنارے پہ آ کے کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں این کشتیوں میں بیٹھ کے خالص میری پکار کرتے ہیں جان کی امان پاؤں تو ارض کروں ڈر بھی لگتا ہے آپ سے یہ ہمارا پاکستان کا ہمارا دوست ہے یہ این کشتیوں میں بیٹھ کے کہتا ہے بہب الحق موین کشتی لگا دے پار کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دینا یہ کہتا ہے حضرت علی کو پکارتا ہے علی میری کشتی پار لگا دینا موین الدین کشتی میری کشتی پار لگا دینا بہاول حق بیڑا دھک یہ این کشتیوں اور مصیبتوں میں بہاول حق کو مہین الدین اجمیری کو حضرت علی کو شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتا ہے اور ابو جہل اور نے مکہ این کشتیوں میں کس کو پکارتے تھے پھر بھی کون تھے اس کے باوجود وہ کیا ہیں مشرق ہیں اللہ فرماتے ہیں جب کنارے پہ لے آتے ہیں ازاہم یشرقون اس وقت وہ شرق کرتے ہیں لے یکفرو بما آتیناہم تاکہ ناشکری کرے ہماری ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دیئے تاکہ وہ ناشکری کریں ہماری ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دیئے ولی یتمتہو چند دن دنیا کی دولت ہے نفع اٹھا لیں یا لمون. ہمارے پاس آئیں گے تو پتا چل جائے, گا. چل جائے گا علم ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا حق پہ کون تھا اور غلط کون تھا چنانچہ ہم بات کو یہاں تک لے آئے ہیں مشرقین مکہ اور نبی پاک کے مابین اختلاف اللہ کی ذات میں نہیں تھا ذات کو مانتے تھے اللہ کی صفتے بھی وہ مانتے تھے اور اللہ کی پکار کرتے تھے آب زمزم پیتے تھے مقام ابراہیم کی تعظیم کرتے تھے حجر عصبت کو بوسے دیتے تھے حضرت ابراہیم اسماعیل سے محبت کرتے تھے لات منات بزرگوں سے عشق کا دعویٰ کرتے تھے رکھی ہوئی ہیں لبے کٹواتے ہیں بچوں کو ختنا بٹھلاتے ہیں پوچھا جاتا ہے تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے بچوں کو ختنے کیوں بٹھاتے ہو لبے کیوں کٹواتے ہو تو کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نبیوں کی سنتوں پہ بھی عمل کر رہے ہیں ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے داڑھی بھی ان کے چہرے پہ سجی ہوئی ہے حاجیوں کو ستو بھی گھول گھول کے پلا رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کی یہ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو سچی بات کہنا اگر عام میں سے کسی کو سعودی حکمران یہ کہیں کہ بھائی تیرا پیسہ ہم لگانا چاہتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر پر مکان بیچنا پڑے تو نہیں لگاؤ گے میں اور بیت اللہ کی تعمیر میں اور بیت اللہ کی تعمیر ارے اللہ کا گھر بنانا اس کے بارے میں تو حدیث تھی مم بنا للہ مسجد بن اللہ التن فی الجنہ جس نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا بدلے میں اللہ جنت میں گھر بنائیں گے مسجد جس نے بنائی سرگودا میں پنڈ میں قصبے میں ڈیرے پہ گلی پہ اپنی زمین پہ مسجد بنائی اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائیں گے اور ابو داؤد کی حدیث ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا کرے گا اس کو بھی گھر ملے گا اس کا مطلب تو یہ ہے ایک اینٹ دے دی ایک تگاری ریٹ کی دے دی ایک سیمنٹ کا گٹو دے دیا تو جناب اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنانے کا وعدہ ہے یہ اس مسجد کے لیے جو سرگودا میں ہو یہ اس مسجد کے لیے جو تیرے قصبے میں ہو یہ اس مسجد کے لیے جو تیرے محلے میں ہو اور مشرقی نے مکہ نے کون سی مسجد بنائی تھی بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں معلوم فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا تمہارے سارے عامال برباد ہیں قیامت کے دن میں نے تمہارے لیے ترازو قائم ہی نہیں کرتا تمہارے اس عقیدے نے تمہارے اس شرک نے تمہارے سارے عامال کو کیا کر دیا ہے برباد کر دیا ہے راکھ بنا دیا ہے راکھ بنا دیا ہے اس تمہارے عقیدے شرکیہ عقیدے نے ہم نے یہ سوچنا ہے قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے کہ مشرقین کا شرک کیا آپ بھی سمجھنا چاہتے کہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آئندہ جمعے پہ آپ تشریف لائیں گے سارے اپنے دوستوں کو آباب کو آپ دعوت دیں گے ہم تو خدا کی قسم یہ مقصد نہیں ہوتا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو توحید کا میٹھا میوہ ہمیں چکھایا ہے اللہ ساری دنیا کو یہ میوہ چکھا آمی. یہ نیت ہوتی جو لوگ بچارے شرک کی دل دل میں پھنسے ہوئے ہیں شرک کی دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اللہ کرے وہ شرک کی دلدل سے بخدا نہ کسی سے ضد ہے نہ انداز ہے نہ دشمنی ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے یہ شرک ہے اس سے بچ جائیں یہ توحید ہے اس رستے پر لوگ چلنے کی کوشش کریں یہ چاہتے ہیں آپ اس مسئلے میں ہمارے دستوں بازو بنیں آپ بھی یہ محنت کریں اپنے آپ کو رشتداروں داروں کو دوستوں کو دفتر کے کلیگوں کو ساتھیوں کو آپ دعوت دیں اور آئندہ جمعہ آپ اپنے ساتھ ان کو لانے کی کوشش ہو کریں گے جی. نہیں جی فرض نماز میں سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے کراۃ الامام کراۃ المکتی اضا کرا امامو فان سے تو امام پڑے تو تم چپ کرو